اولا اور یہ کہ اسی نے عادے اول کو ہلاک کر دیا تھا اور وہی ہے جس نے آد اول کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا انہیں عادے اول اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا زمانہ قوم سمود سے پہلے کا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد قوم خود ہے اور عادے آخر قوم ارم کو کہتے ہیں اور اسی نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا یعنی اللہ نے جس طرح قوم عاد کو ہلاک کر دیا اسی طرح قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا دونوں قوموں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور اسی نے ان دونوں قوموں سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کر دیا تھا جو عاد و سمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش ہو گئی تھی اور اسی نے قوم لود کی بستیوں کو الٹ دیا تھا اور جبرائیل کے ہاتھوں اوپر لے جا کر زمین پر دے مارا تھا ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ڈھاک دیا تھا جیسا کہ سورة الحجر آیت 74 میں آیا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا و امطرنا علیہم حجارتم من سجیل یعنی بالاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسا دیئے